یہ مسلم پہلی حدیث کی کتاب ہے تو ان کو یہ اپنے جو ہے نا کان کھولنے حدیثوں کو علم ہے کہ حدیث کی بک کس نے کس نے پہلے لکھی ہے کتاب الآسار امام آزم رضی اللہ اور عقائد کی دوسرے کے کی لیے بھی آپ نے فک اکبر لکھ کر امت میں اٹھنے والے سب فتموں کا خاتمہ کر دیا اللہ آپ نے دین الہی کو زبور کی آیات کے کی مقدار فرما دیا اللہ اللہ اللہ, اللہ, اللہ اور شعر اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ دنیا کی زینت 150 سو میں اٹھ جائے گی اس سن میں امام صاحب کا انتقال ہوا اللہ اکبر یہ میرے امام صاحب کی شان ہے یہ ان کا مرتبہ ہے تو جناب ہم سر پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ وہادیوں کے عقیدے کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو پاؤں ہیں بقول وہابیوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو آنکھیں ہیں حقیقی آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب دو سنہری بال ہیں وہ ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شکر شرک کر رہے ہیں شرک یہ شرک شرک ادھر بیٹھ کر بکواس کر رہے ہوئے شرک تو یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور کرسی اتنے بک میں لکھتا ہے کہ اللہ اور اس کی کرسی میں ایک انگلی کا فرق بھی نہیں ہے تین انگلی کا فرق بھی نہیں ہے دو انگلی کا فرق بھی نہیں ہے یہ جو ہے یہ ان لوگوں کا جو ہے تو عقیدہ ہے یہ ان لوگوں کا ایمان ہے کیا ہے جناب یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے اور ایمان ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے اجائیں داتا علی کے داتا گنجوشرمت لال کی کتاب કુشروادی میکا لکھتے ہیں صفا 596 کہ فرقه ہشویہ کا عقیدہ یہ تھے ماضی میں ایک فرقه گزر چکا ہے کہ خداوند کا انسان کی طرح کا جسم ہے اور وہ اوپر عرش پر بیٹھا کاینات پر حکمرانی کر رہا ہے اور اسے عقیدہ تجسیم کے حامیوں کے خلاف الما وقت نے کفر کے فتوی لگائے اور حکومت وقت نے ان کو قید کر دی اور میں سے بعض قید میں فوت پھر حش کے عقائد عیسائی قیر تجسیم کے مترادف ہیں آج وہ بھی یہ کہتے ہیں جناب او توحید کی تین قسمیں ہیں کتنی قسمیں ہیں؟ تین قسمیں یہ ابن قیمت کی جو ہے تو ایجاد ہے سوال سیکھیں ان سے جا کر سوال کریں ٹھیک ہے کہ ان کو سے پوچھیں کہ اللہ کہا ہے وہ آپ کو قرآن قائد پڑے گا سمت وواہر اللہ عرصہ قرآن میں لکھا ہے آپ کو قرآن نہیں پڑھتے تو اس سے پوچھیں بھی استوا ہے ادھر بھی استوا ہے یہ کیا مقصد اللہ ہے کہاں پہ تمہاری بات میں نے قرآن کی کس آیت کو ہم مانیں گے یہ وہ باتیں ان سے پوچھیں کہ کیا یہ جو قرآن کی آیتے ہیں جو لفظ جو آپ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہے ان لوگوں کے کو پاس کوئی آرگومنٹ سے نہیں ہے انتہائی درجے کے بزدل بے غیرت قسم کے لوگ ہیں تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہ میرے آقا کی عنایت نس تم پہ میرے آکا کی عنایت نحی نجدیو کلم پڑھا کبھی احسان گیا ارے نجدیوں کلم با یہ دیکھیں یہ لوگ کہتے ہیں سور رحمان کی آیت نمبر ستائیس کے اللہ کا ایک چہرہ ہے ٹھیک ہے الماعدہ کی آیت نمبر چونسٹھ اللہ تعالیٰ کے کھلے ہوئے دو ہاتھ ہیں سورہ ہُو کی آیت نمبر سینتیس ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں تو یہ ان لوگوں کی عقیدے ہیں جناب اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے ایسے لوگوں سے ان کے شر سے محفوظ رکھے وحابیت کیا ہے ایک لانت ہے وہابیت ایک لانت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی لانت سے سب مسلمانوں کو محفوظ رکھے وہ لانت ہے وحابیت کیا ہے جناب ایک لانت ہے جو یہ جو ابن وہاب کیا ہے ایک لانت ہے ابن وہاب کے پیروکاری کیا ہے اک لانت ہے البانی کیا ہے وہ اکلانتی ہے ابن باز کیا ہے وہ اکلانتی ہے طالب الشیتان کیا ہے وہ اکلانتی ہے توصیف و شیطان کیا ہے وہ اطلانتی ہے یہ تمام کے تمام لانتی ہیں بھیجے ان پہ لانت جو اللہ کے اور اس کے صحابہ کو جہنمی قرار دیتے ہیں اللہ حضور کے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں ہے. تو جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے راستے پہ نہیں ہو تو, تو جہنمی ہوتا ہے نا جنتی تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے اتنے تیمے کے عقیدے بھیجے لانت اتنے تیمے پہ جس جس کا یہ عقیدہ ہے وہ لانتی ہے یہ وہ عقیدے کوئی ہمت کرے جناب وہ حبی ہمت کرے ان کو بلائے یہاں پر ان کو بلائے یہاں پر جناب ان کو بلائیں یہاں پر کہ آئے ہم سے بات کریں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں دے گا آرگومنٹس کے ساتھ آئیں اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں اپنے آپ کو مسلمان ثابت آپ کی جو کفریات جس حد تک پہنچ گئے آپ لوگ اور یہ آپ تعبین اور طب تعبین پہ جو کفر جو وہ لگا رہے آپ مجھے بتائیں ان سے پوچھیں جا کر کہ سکہ کہاں سے آج آپ اس سے پوچھیں کہ ایک عورت ہے اس کا خامن پتنگ کہاں گیا ہو جاتے ہیں کتنا اور وہ کسی اور کے ساتھ شادی کر لیتی ہے جب اس عورت کا خاون کچھ سالوں بعد واپس آ جائے گا کہاں پہ جائے گا اس عورت کا پھر اسٹیٹس کیا ہے یہ قرآن اور حزیز میں کہاں پہ لکھا ہے علماء نے قرآن حزیز کی جو بنیادیں دی ہیں ان سے پھر فقہی مسائل بنائے ہوئے اور ان کا حل ترتیب دیے ہوئے امام محمد جو امام اعظم کے شاگرد تھے دو لاکھ مسائل کا حل دیے انہوں نے اپنی کتابوں میں کتنا دو لاکھ مسائل دو لاکھ ہمیں دو مسئلے بھی نہیں آتے دو لاکھ مسائل جو اس وقت نہیں تھے میں بھی کسی وقت میں ہو جائے اور ان کے جوابات ترتیفہ ہیں سبحان اللہ یہ میرے امام اعظم کے شاگرد ہیں یہ میرے امام صاحب کے شاگردوں کا کمال ہے جناب اور یہ بیٹھے ہوئے جناب یہ بھی مار رہے ہیں بونگیاں مار رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ سنجا کا طریقہ کیا ہے ان کو گانڈ دھونا آتا ہے کہ گان کس طرح جاتی ہے یہ بغیرت یہ لئیم تو آ جائے جناب آئسمن بھائی مائک آپ لوگوں کی ریفری کرتا ہوں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ ان سے سیدھے, سیدھے پوچھا آپ کو گانڈ دھونا آتی ہے اس طرح بولا کریں ان کے ساتھ یہ قرآن حدیث کی باتیں کے ساتھ سے کیا کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرات و رات کیسے اجمین کیسے حضرت تو منجن بھائی اصل میں اگر یہ وہ یونٹی بھائی جو بات کر رہا تھا نا میرے لیے وہ حنفی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس نے کہا قرآن و حدیث اجماع اور قیاس کا اس نے مینشن نہیں کیا جو ہنفی ہوتے ہیں ان کے نزدیک اجماع اور قیاس ہے دلیل ہوتی ہے Anyways, حجت اب پاک اور ہند کے اندر جو ہے بفلوں کا گوشت کھایا جاتا ہے جس کو بڑا گوشت کہتے ہیں پشاور کے اندر تو بہت زیادہ کھایا جاتا ہے بھائی؟ اب میں یہ چیلنج کرتا شباز علی خالد بھائی ایک حدیث لے کر جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ جائز ہے صرف ایک حدیث اور کچھ نہیں مانگتا یہاں ایک قرآن کی آئے تھے کریما لے کے کوئی, نہیں, کوئی نہیں آپ کو ملے گا نہ بخاری سے نہ مسلم سے نہ سیاسی سے نہ ضعیف حدیث سے کیونکہ یہ عرب مبالک میں ہے ہی نہیں بفلو تو یہ پاک و ہند کا جانور علماء کرام نے اس کا کیرٹسٹکس دیکھ کو اجماع کیا اجماع کر کے تو پھر یہ جائز ہو گیا تو وہ بھی لوگوں کا یار کیا بات ہے یار بڑے عجیب عجیب قسم کے فتوہ دیتے ہیں ان کی ایک کتاب ہے مقتصص سیرت رسول ابن عبدالوحاب نجنے لکھی ہوئی اس کے اندر وہ کہتا ہے باب الفتح المکہ کے اندر قبل جب تک پہلے سے جب مکہ شریف سے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر ایک قریش کا طبقہ حملہ کیا تھا ایک صحابی رسول پر جو مدینہ شریف سے تین سو میل تقریباً دور تھے انہوں نے نعرہ لگایا اب حضور علیہ سلاد میں ہیں مدینہ المنورہ میں ہیں اور حضور علیہ سلاۃ والسلام امام الانبیاء ہاتب النبیین شفیع المزن رحمت للعالمین کے پیارے صاحب مدد مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ میری مدد کرنا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سائنس تو مجھے بھائی It was the eating habits and the characteristics of the buffalo which made it going to the Qayas. Acha koi baat insha Allah. Sorry okay, tommo jan baaya, okay, I okay, thought okay. ab mujh se Anyways, back to the subject. Himmat ka riyatur himmat ab janda dal. Bismillah yun himmat dalte insha Allah. تو وہ صحابی رسول پر جب حملہ ہوا جب قریش لوگوں نے حملہ کیا تو کیا ہوا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ہیلک کر دینا نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء حاتم النبیین شفیع المزمین رحمت اللہ العالمین وہ کدھر ہیں مدینہ میں ہیں صحابی کدھر ہیں تین سو میل دور ہے قریش والا نے حملہ کیا حضور علیہ السلام نے تین بار تین بار فرمایا کہ میں نے آپ کی مدد کی میں نے آپ کی مدد کی میں نے آپ کی مدد کی تو امن مومن فرماتی کہ میں نے پوچھ لا خدر گرفتی اس, اس کمرے کے اندر کوئی اور حاضر نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس سے بات کر رہے تھے تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک صحابی مصیبت میں ہے اس نے مجھ کو پکارا میں نے اس کی مدد کی اور وہ کال انشاءاللہ اللہ فجر کے وقت پہنچے گا مدن منورہ کے اندر یہ حوالہ سنیوں کی کتابوں میں بھی مل جاتا ہے مگر مزے کی بات ہے کہ یہ ابن عبد الواب نجد کی کتاب میں ہے تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا پہلے تو ان کو ابن عبد الواب نجد پر فتوا کفر لگانا پڑے گا تو انشاءاللہ مائک فری کرتا ہوں سمو کے لیے تو انشاءاللہ یہ بہت پیارا واقعہ بھائی دیکھو نجدیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اب کیا کریں گے یار کیسے اعتراض کریں گے یا رسول اللہ عنظر کہنے سے تو میں انشاءاللہ مائک فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و مقصرات اجمین السلام علیکم و یا اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کی سب کی باتیں سنی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بیان کیا تمام بائیں اہل دل ہیں اور نظر شناس ہیں اور درد دل رکھنے والے ہیں اہل ذوق ہیں اہل محبت ہیں اہل عشق ہیں اہل ادب ہیں اور ایک بات میں ادھر سب سے پہلے جو کلیئر کرنا چاہتا ہوں ادھر ایک وہ ڈائریکٹ حوالدار صاحب آئے تھے تو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ یہ سوموم جو ہے یہ یہ بھی منافق ہے یہ دوسرے روم میں جا کے تو روبی جی کی بڑی تعریف کر رہا تھا تو اصل میں میں یہ بات کلیئر کر دوں ڈائریکٹ والدار صاحب, اگر آپ سن رہے ہیں یا دوسرے بھائی جن کے دل میں میرے متعلق کوئی غلط فہمی آئی ہے میں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں ویسے تو اللہ رب العزت دور کرنے والا ہے تو میں ادھر جا کے میں نے بات دوسرے روم میں خادم رسول بھائی کے ساتھ کچھ باتیں کی تھی لیکن اس میں میں نے روبی جی کی کوئی تاریف نہیں کی میں نے تو تاریف خادم رسول بھائی کی کی ہے لیکن وہ اخلاقن اخلاقن میں نے جو باتیں کی تھی سو میں نے وہ کر دی خیر بار مجھے کوئی اترا... کوئی بھی نہیں ہے میرے مطلب کوئی کیا سوچتا ہے میں جانتا ہوں میرا خدا جانتا ہے میرا معاملہ میرے خدا سے ہے کسی کو کیا <تصح> <تصح> تو میں تھوڑی سی سنی لائن بھائی میں نے بہت انتظار کیا ہے سب سے آخر میں تھا تو میں ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کو فون دوں گا میں بھی کچھ اپنے خیالات کا صحیح اظہار کرنا چاہتا ہوں اور الحمد الحمدللہ الحمد میں بھی سنی ہنفی بریلوی مسلمان ہوں اور, اور اور میں کہتا ہوں مجھے کہا, کہا کریں سگے دربار رضویت رضوی دربار کا ادنا سا سگ مجھے یہ کہا کریں اور میں آپ کو ایسی ایسی باتیں بتاؤں اے اکرم اے مولانا محمد اکرم رضوی صاحب جو تھے وہ شیر پنجاب جب شہید ہوئے تو وہ ماشاءاللہ شاید آپ جانتے ہو آئسم, آئسم بھائی یا جو کیا نام ہے جان بھائی آپ جانتے ہوں گے مولانا محمد اکرم رضوی صاحب جو شہید ہوئے تھے نائنٹی سکس میں تو ان کے ساتھ میرا بہت جو ہے نا وہ گہرا تعلق تھا الحاج ابود محمد صادق صاحب کے ساتھ بھی الحمدللہ وہ بڑے باعمل بزرگ ہیں تو ان کے ساتھ بھی میرا بہت گہرا تعلق ہے تو میں ارض یہ کر رہا تھا کہ اللہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا ہاں فاضل بریلوی کے بھائی مولانا حسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مر کے جیتے ہیں وہ جو مدینہ چھوڑ آتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں وہ اور مر کے جیتے ہیں وہ جو مدینہ چلے جاتے ہیں حسن تو میرا جو انہوں نے مولانا حسن رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ شیر پڑھا تو آپ اس پہ غور کریں کو جو مدینہ سے آ جاتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے لیکن مر جاتا ہے اور جو مدینے میں چلا جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے لیکن زندہ ہو جاتا ہے یہ شان ہے یہ برکت ہے میں آپ کو تھوڑا سا ایک, ایک بہاری شریف کی حدیث سناؤں گا پھر ایک تبرانی شریف کی حدیث سناؤں گا اور اس سے پہلے میں تھوڑا سا مزہ پیدا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تھوڑی سی مسکراہٹ آ جائے میں کافی دیر سے سن رہا ہوں کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے جٹ بھائی جان اور خصوصاً چاچا جی چاچا جی آپ کدھر ہیں چاچا جی آپ میلڈنگ کرائے ناساف چاچا جی وہ بو پیاڈ بھی چلو کوئی گل نہیں جٹ بھائی جان کون کون میرا بھائی سن رہا ہے ہم گنا گاروں کی بات کون سن رہا ہے شہباز بھائی ہے اوکے تموجن جی ہیں خالد بھائی ہیں شہباز بھائی ہے آیوسمان جی ہیں تو وہ ایڈمن چلا گیا وہ کیا سنی بھائی ہیں ماشاء اللہ جی ماشاء بھائی انصاف پسند گئے چاچا کھڑی میں جٹ بھائی جان بھی بھاگ گئے ہیں کوئی بات نہیں تو کس کو آتی ہے پنجابی میں پنجابی میں وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں اگر آپ کو سمجھ آتی ہے سب بھائیوں کو تو اچھا ٹھیک ہے تو میں تھوڑا سا وہ کافی سیریس گفتگو چل رہی ہے تو انہی کے متعلق اردو میں اردو میں وہ ذرا اچھا ذرا میں کوشش کرتا ہوں اچھا جی انصاف جی آپ بھی آ ماشاءاللہ جی ماشاء اللہ تو میں واقع یہ سناؤں گا کہ ایک شیر تھا اور ایک مرغا تھا ایک شیر اور ایک مرغا دونوں کی آپس میں ہو گئی دوستی دوستی ہو گئی تو دونوں ایک دن شیر نے کہا مرغے سے کہ آؤ بھائی میں تمہیں جنگل کی سیر کراؤں تو مرغا ڈر گیا مرغا مرغا ڈر گیا مرغے نے کہا کہ یار دل میں اس نے سوچا اگر میں شیر کے ساتھ گیا تو یہ تو مجھے کھا جائے گا یہ تو مجھے کھا جائے گا لیکن شیر نے کہا بھائی تم گبراؤ نہیں میں تمہارا شکار نہیں کرتا میں تمہیں سیر کے لیے لے کے جا رہا ہوں ادھر سیر کریں گے اور میں اپنا شکار کروں گا اور تم ساتھ میں میرے ساتھ باتیں کرنا تو مرگہ راضی ہو گیا مرغے نے کہا جی ٹھیک ہے اللہ جی میں چلتا ہوں وہ دونوں چل پڑے چلتے چلتے چلتے چلتے کافی دور نکل گئے تو شیر کو لگی بھوک بھوک لگی تو شیر نے کہا بھائی مرگ صاحب مجھے تو لگ گئی ہے بھوک تو میں تو چلا ہوں شکار کرنے تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس درخت کے اوپر بیٹھ جائیں تو جب اگر خدا نہ ہاستا کوئی لومبڑ آئے لومب سے مراد میری یہ ہے یہ جن کے متعلق باتیں کر رہے ہیں اگر کوئی لومبڑ آئے تو مجھے تم نے فوری طور پہ آزان دینی ہے اور میں تمہارے پاس اس نے کہا ٹھیک ہے مرغا چڑھ کے بیٹھ گیا درخت کے اوپر جب درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا تو جنابے والا شیر چلا گیا شکار کے لیے تو پیچھے سے ایک لومبڑ آیا یعنی کہ وہابی آیا میں <laughs> ساتھ ساتھ وزارت کرتا چلوں یار ایک آیا وہ لومبڑ جس کو بولتے ہیں لومبڑ آیا اس نے دیکھا ہے ادھر سے نماز کا ٹائم ہو گیا یہ تبلیغ کو بہت کرتے ہیں نا تبلیغ ایک بات میں ادھر کہنے جا رہا ہوں بڑی گہری بہت گہری بات کہنے جا رہا ہوں یہ تبلیغ کرتے ہیں بغیر تکمیل کے بغیر تکمیل کے تبلیغ کرتے ہیں اسی لیے ان کو جوتے پڑتے ہیں الحمدللہ للہ پورے قرآن شریف میں جہاں بھی ذکر آیا ہے اہل سنت و جماعت کا آیا ہے کہیں بھی وہابیت کا نجدیت کا شیعیت کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے ذکر ہے تو اہل سنت و جماعت کا الحمدللہ اور جب وہ آیا تو نماز تو پڑھنی تھی نماز پڑھنی تھی اس نے تو نماز کے لیے اس نے دیکھا دائیں بائیں اس نے سوچا میں نے اکیلے پڑھنی ہے تو جماعت کا ان کو بہت شوق ہوتا ہے نا اب دیکھیں میں سومی مومی کی جماعت کرانے لگا ہے جب کوئی بن رہا ہے تو بھائی دیکھ بھی لے ان کی جماعت تو ایسی کراؤں گا آج آج ان کے بزنگ ٹوٹ جائیں گے ان اللہ تعالیٰ چاچا ان صاحب تھوڑا سا ہنس لو یار کافی دیر سے تم ہنسے نہیں اچھا جی جب چڑھ گیا جناب اس نے وضو اپنا کر کے کپڑا بچھایا اس نے دیکھا یار میں اکیلا ہوں تو کیوں نہ میں ادھر دیکھ لوں کوئی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی کوئی بھائی ہو تو اس کو بلا لے کیوں نہ جماعت کرا لیں اس نے دیکھا اوپر مرغا بیٹھا ہوا ہے درخت کے اوپر اب وہ مرغے کو سلا مارنے لگا ہے جماعت کے لیے وہ کہتا ہے اردو میں کہتا ہے اردو بہت بولتے ہیں نا یہ ہم بھی بول رہے ہیں یار لیکن یہ بھی اردو بولتے ہیں کہتا ہے اس کو مرگے کو مرگے کو کہتا ہے بھائی جان نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو پلیز میں اکیلا ہوں تو آپ بھی آ جائیں تو ہم جو وہ جماعت کرا لیں تو مرگے نے دیکھا کہ یہ لومبڑ مجھے تو کھا جائے گا جی اس نے شیر کے ساتھ وہ جو ہے وہ گٹ کی ہوئی تھی کہ اگر کوئی لومبڑ آیا تو تم نے فوری طور پہ فوراً ازان دینی شروع کر دینی ہے اور جو ہی میرے کانوں میں ازان پڑے گی تو میں سمجھوں گا کہ تم خطرے میں ہو تو میں ادھر سے چھوٹ وٹوں گا اور تمہیں بچانے کے لیے آ جاؤں گا وہی بات ہوئی جب اس نے جماعت کے لیے کہا تو مرغا ڈر گیا مرغے نے دی ازان اور شیر کے کانوں میں آئی اور شیر دوڑا اپنا شکار چھوڑ کے مرغے کی طرف اب شیر آ رہا ہے چنگاڑتا ہوا زور زور سے آوازیں لگا رہا ہے ہا ہا ہا تو ادھر سے اس نے دیکھا لومبر نے کہ یار یہ تو شیر آ گیا مجھے کھا لے گا وہ جناب اپنی نماز بھی بھول گیا وہ اپنا ادھر وہ مسالہ ٹوپی جو بھی تھا اس کا وہ بھول گیا اور وہ اس نے دوڑ لگا دی دوڑ لگا دی تو مرغا پتہ ہے پیچھے سے کیا کہتا ہے مرغا کہتا ہے او oh, بھائی جان او oh, بھائی جان جماعت تو کرانی ہے جماعت تو اب ہوگی امام تو اب آ رہا ہے آج تو ابھی امام تو اب آ رہا ہے تو سو ان کی بات یہ ہے کہ ان کو امام کی ضرورت ہے تو جب تک امام نہیں آئے گا ان کی جماعت نہیں ہوگی تو دوسری بات خیر یہ تو میں نے ایک چھوٹا سا لطیفہ پیش کیا تو ابھی بات اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ بہاری شریف کی حدیث ہے اب ماشاء اللہ علم رکھتے ہیں آئس مین بیٹھے ہیں تمو جان بیٹھے ہیں کافی ماشاء اللہ اہل علم ہیں میں تو نقص العلم ہوں تو جہاں تک مجھے علم ہے بہاری شریف کی یہ حدیث ہے اور دوسری جو ہے وہ تبرانی شریف کی ہے اگر اجازت ہو تو میں پیش کروں آپ سب جاگ رہے ہیں حاضر ہیں ہاں تو کیجئے ایک آئی ہے بولتا ہاں جی ایسے پتہ چلے نا یار آشکانے رسول بیٹھے ہوئے ہیں تو ایک نعرہ لگا دے نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے غلام ہیں غلام ہیں حضور کے غلام ہیں غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے ہاں جی غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے اچھا تو بات میں کر رہا تھا جناب موت بھی حیات موت بھی حیات ہے غلامی رسول, رسول میں موت بھی حیات ہے کہ کل و نفس کلو نفس موت تو انسان کو مار ہی نہیں سکتی یار وہ تو ذائقہ ہے وہ چکھنا ہے انسان نے تو ذائقے کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتا ہے ذائقہ جب چکھا جاتا ہے نمک اور مرد جب چکی جاتی ہے تو وہ تو ویسے تھوڑی سی منہ زبان پہ لگائیں تو اس کے ذائقے کا پتہ چل جاتا ہے یار کیسا ہے تو موت بھی ایسی ہے یار اس کا بھی صرف ذائقہ ہی ہوگا دیر از نو یار آپ انگلش لکھتے ہیں مجھے انگلش نہیں آتی یار اچھا خیر بہرآ میں آپ کو اصل وہ جو ٹاپک ہے اس کے اوپر لے کے جاتا ہوں جو توبہ ناؤز بلّہ آیوسمان بھائی نے وہ اگے پہلے بات کی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو نہیں آتا غیب کا علم نہیں ہے اور ان کا علم جو ہے وہ ناقص علم ہے توبہ اسطفر اللہ اللہ ان پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی لانت اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ العزیز اللہ عزیز ایک بات دوسری بات تو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آکائے دو جہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں تو خلفہ راشدین صحابہ اکرام جلوہ فروز تھے تو دیکھتے ہیں ایک منظر ایسا سامنے پیش آیا اتنا خوبصورت منظر پیش آیا کہ ایک اونٹ آیا ایک اونٹ آیا اور آ کے وہ چنگاڑ رہا تھا زور شور سے بول رہا تھا چلا رہا تھا اور مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کر رہا تھا اور صحابہ اکرام جب اٹھے تو آ کے انہوں نے اس اونٹ کو باہر نکالنے کی کوشش کی تو میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں آقا دو جہاں پہ آقا نے فرمایا میرے پیارے صحابہ رہنے دو آنے دو یہ رحمت اللہ مین کی بارگاہ ہے آنے دو اس کو یہ میرے پاس ہی تو آنا چاہتا ہے یہ میرا ہی تو مہمان ہے یہ میرے پاس ہی تو ایک عرض لے کے آیا ہے تو عرض سنیں اب عرض سنیں اب وہ کیا ہے جب صحابہ اکرام نے سنا تو آپ تو غلام تھے حضور کے حضور کے منہ سے نکلے اور صحابہ نہ کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ صحابہ تھے وہ صحابی تھے وہابی نہیں تھے اگر وہابی ہوتے تو ادھر بھی بحث کرتے انکار کرتے وہ صحابی تھے ان کی شان تو بلند و تر ہے بلند و آلہ ہے تو صحابہ اکرام نے فرمایا پیچھے ہو گئے تو اونٹ اندر گیا اونٹ اندر گیا اور جا کے اونٹ نے اب ایک بات میں ادھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو اہل دل نے کہی جو اہل دل نے کہی اور اہل نظر نے کہی وہ یہ ہے وہ بعد میں بتاؤں گا کیا ہے تو اس اونٹ نے جا کے اپنے دو زانوں آگے لگائے اور آگے لگا کے اس نے کان جو ہے اپنا منہ جو ہے وہ آپ سرکار کے کان مبارک کے قریب بڑبڑایا بڑبڑانے کے بعد اس نے پھر حضور کی بات سنی پھر ایک دو دفعہ بڑھ بڑا تو وہ کیا کہتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان حضور یہ بے زبان کیا کہہ رہا تھا تو سنیے وہ کیا کہہ رہا تھا وہ اونٹ وہ جانور کیا کہہ رہا تھا اور آقا لیت... آقا سلاط وسلام نے وہ سنا اور اس کو پھر ٹرانسلیٹ کیا اور آج لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ یہ تھے وہ, وہ تھے وہ اصل میں اپنے گرے مان... گرے میں نہیں جانگتے نا وہ عقل سے سوچتے ہیں وہ عقل سے سوچتے ہیں دل سے نہیں سوچتے وہ محبت نہیں ہے ان کے دل میں ان کی نیت صاف نہیں ہے ان کی عقل صاف نہیں ہے ان کا دل پاک نہیں ہے اس لیے وہ نگیٹو سوچتے ہیں نیگیٹو سنتے ہیں نیگیٹو سناتے ہیں نیگیٹو کہتے ہیں نگیٹو سوچتے ہیں اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم صرف پازیٹو سوچتے ہیں پازیٹو کہتے ہیں پازیٹو دیکھتے ہیں اور پازیٹیو کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے کیا کا ہم پازیٹو ہی کرتے رہیں گے پازیٹو ہی کرتے رہیں گے کیونکہ ہم پر اللہ اور اللہ کے رسول کی رحمت ہے برکت ہے نظر ہے محبت ہے عشق ہے ان کا پیار ہے ان کی نظر کرم ہے تو وہ اونٹ کہتا ہے یا رسول اللہ حضور میں کل میرے مالک نے میرے اوپر وزن جو ہے وہ لادا جب انہوں اس نے میرے اوپر وزن لادا تو میں نیچے گر گیا میں اٹھا میں پھر گر گیا حضور میں اٹھا میں پھر گر گیا تین چار دفعہ حضور میں اٹھا میں گر پڑا تو میرا جو مالک تھا وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ یہ یہ ناکارہ ہو چکا ہے یہ بوڑا ہو چکا ہے یہ ہڈ حرام ہو چکا ہے یہ کام ہو چکا ہے یہ ہمارا کام نہیں کرتا ہمارا کام نہیں کرتا یہ ختم ہو چکا ہے تو اس کو ہم بیچ کر اس کو ذبا کر کے کسائی کو بلاؤ اس کو ذبا کر کے یہ بیچ دے اور ہم اس سے جو پیسے لیں گے ہم خود سے پیسے ڈال کے ایک نیا اونٹ لے کے آئیں گے ینگ, ینگ اونٹ لے کے آئیں گے جوان اونٹ لے کے آئیں گے اور اس سے دوبارہ کاروبار کریں گے بزنس کریں گے یہ ہد حرام ہو چکا ہے بوڑھا ہو چکا ہے یہ ہمارے کام کا نہیں رہا تو حضور جب سے میں نے اس کی بات سنی ہے میں اس وقت سے میں نہیں سویا میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی ہے میں نے پوری کائنات میں نظر دوڑائی ہے تو مجھے کہیں بھی آپ کا آپ جیسا کوئی نہیں ملا کوئی بھی نہیں ملا جو میری مدد کر سکے اور جو مجھے میرے مالک سے چھڑا سکے رہا کر سکے تو مجھے صرف آپ کی ہستی نظر آئی ہے تو میں حضور اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں پلیز آپ مجھ پر نظر کرم کریں میری اس ظالموں سے جان چھڑائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کچھ پیسے جو تھے وہ اکٹھے کیے اس کو بلایا اس کے مالو کو بلایا اس سے پوچھا ہاں بھائی تمہارا کتنے پیسے ہیں تم نے یہ کل کہا اس کو اس نے کہا, کہا تو کتنے پیسے ہوئے اس نے ساٹھ درم جو تھے ساٹھ درم بولے قیمت بولی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساٹھ درم اس کو دیے اور اس سے اونٹ لے لیا اونٹ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو رہا کر دیا صحابہ سے فرمایا میرے پیارے صاحبہ اس کی جو زنجیر ہے اس کو کھول دو اور اس کو آزاد کر دو آزاد کر دو یہ گائے ترانے گائے آزاد پھرے گائے اس کا کوئی مالک نہیں یہ آزاد ہے یہ کسی کا نوکر نہیں یہ آزاد ہے اس کو آزاد کر دو تو اس کو آزاد کر دیا تو وہ اونٹ جانے سے پہلے پھر آیا پھر آیا پھر آ کے اس نے دو نو پہلی ٹانگیں نیچے لگائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک میں پھر کچھ کہا اور پھر چلا گیا تو بعد میں صحابہ کرام نے پوچھا یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان حضور یہ دوبارہ اس نے کیا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاتی دفعہ یہ کہ گیا ہے کہ مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے یا رسول اللہ وہ, بھی وہ اونٹ بھی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ دیکھو یہ انسان ہو کے صاحب عقل ہو کے ہیں جی صاحب ادراک ہو کے ان کو خدا کی ایسی مار لگی ہوئی ہے وہ ایک جو بے زبان ہے وہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ادھر منکر کے منکر ہی رہیں گے وہ اونٹ کہہ رہا ہے کہ حضور میں مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی جب تک میں آپ کی امت کو جب تک میں آپ کی امت کو بخشوا نہیں لوں گا تب تک میں, میں جنت میں نہیں جاؤں گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک آپ کی ساری امت جو ہے اس کا ایک ایک شخص جتنی دیر تک جنت میں داخل نہیں ہو جاتا یہ اس اونٹ نے کہا آپ صلی اللہ تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہا اللہ اللہ اللہ کہا یہ اتنا بڑا سبق ہم کو اس جانور نے دے دیا جی جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے موس نے انسانیت تھے اتنے بڑے ہادی تھے کائنات کے لیے رحمت اللہ مین بن کے آگئے جس نے جس نے عمر کو عمر بن خطاب بنا دیا جی جس نے صدیق بنا دیا جس نے غنی بنا دیا جس نے علی بنا دیا اب آپ دیکھے چار یار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار یار اور میں ایک خوبصورت بات کروں چار یار اور چاروں دوستوں کے نام این سے شروع ہوتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر شاید کسی بھائی کو نہیں پتا تو وہ بھی سن لے ان کا نام عبداللہ تھا عبداللہ بھی این کے ساتھ عمر بھی این کے ساتھ عثمان بھی این کے ساتھ علی بھی این کے ساتھ تو یہ بھی بڑی برکت ہے ان کے ساتھ چار بن گئے تو جب انسان کو اٹھایا جائے گا تو چار پائی کے کندے بھی چار ہیں تو ادھر بھی چار دوست تھے تو ادھر چار بندے ہی کندہ دیتے ہیں یار بات تو چار کی ہے نا خیر بارہ سمجھ میں تو ہر کسی کے نہیں آئے گی نا یہ چیز اچھا جی اے ایک بات دوسری بات جی جو تبرانی شریف کی حدیث تھی اس میں غیب علم صاحب علم بیٹھے ہوئے ہیں جو عقیدے کے لحاظ سے سب سے نازک مسئلہ ہے اہل سنت کی نظر میں سب سے نازک مسئلہ وہ ہے حاضر اور ناظر کا سب سے نازک جو ٹاپک ہے نا حاضر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک حاضر ناظر اور غیب علم تھا کہ نہیں یہ ٹاپک ہے سب سے زیادہ جو ہے تو اسی کے حوالے سے ہے ایک جو تبرانی شریف کی حدیث ہے کہ ایک ایک عربی بدو ایک ادھر مکہ شریف میں رہتے تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو وہ شہر سے باہر جایا کرتا تھا کیا لینے وہابی ازم دی, دی ٹاپک میں جانتا ہوں اسی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں بھائی ابھی ابھی آپ کو یہ اسی حوالے سے آ جائے گی بات آپ کے سامنے وہی میں کہتا ہوں میں اکثر کہتا ہوں میرے پیرو مرشد جب فرماتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی جب محفل میں بیٹھو تو غور و فکر کے ساتھ بیٹھو غور و فکر کے ساتھ بیٹھو گے تو کچھ لے کر اٹھو گے اگر خالی بیٹھو گے تو خالی اٹھو گے تو آپ پلیز آپ ذرا غور و فکر کے ساتھ بیٹھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو آپ کو ضرور کچھ ملے گا کچھ نہ ملا تو, تو عشق مصطفیٰ تو لے کے جائیں گے نہیں یار ایمان کے ساتھ اٹھ کے جاؤ گے یار انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو کیونکہ یہ بھائی بات سنو میری ایک بات میں اور کلیئر کر دوں بھوکا بولتا ہے پیٹ سے انصاف چاچا جی سنے آئسمان جی سنیں یونٹی بھائی آپ بھی سنیں سنی لائن جی آپ بھی سنیں تھامو جان آپ بھی سنے. ایسا چو جتنے بھی میرے بھائی دوست ہیں جٹ صاحب آپ بھی سنے جھوٹا بھوکا بو, بولتا ہے پیٹ سے ہاں جی جی, جی آپ بھی بھوکا بولتا ہے پیٹ سے ٹھیک ہے جی جھوٹا بولتا ہے گلے سے اور الحمدللہ سچا بولتا ہے دل سے جو ہم بول رہے ہیں آج الحمدللہ ہم بول رہے ہیں اور ہم دل سے بولیں گے اور دل سے بولے ہیں میرے دوسرے بھائی بھی تو وہ, وہ جو شخص تھا وہ مکہ شہر سے باہر جا کے ایک اے, اے, کام کرتا تھا کام کرتا تھا تو جہاں سے وہ گزرتا تھا شہر سے باہر جاتا تھا اس کے راستے میں ایک کھجوروں کا باغ آتا تھا تو اس باغ سے وہ روزانہ گزر کے جاتا تھا تو جب وہ ادھر سے گیا تو واپس آیا اور کس کو بھی جائے گا جناب سو صاحب بھائی اور کس کو جائے گا ہاں ہاں جائے گا بھائی آیوشمان بھائی بھی بولے یونٹی بھائی بھی بولے میں نہیں بولا میں نے کتنی دیر گھنٹہ ڈیڑھ انتظار کیا میں یہ آخری بات عرض کر لوں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ شاء ملے گا آیوشمان بھائی کو ملے گا تو سنی لائن آپ مائک پہ نہیں آئے یار کیوں نہیں آئے آپ کو سننا چاہتے ہیں سنی لائن آپ اچھے شیر ہیں یار ہمارے یہ تو یہ شیر بس آپ وہ ادھر ہی ہیں ادھر آئے نا یار اچھا اللہ اکبر یار میں ایک بات بتاؤں آپ کو سنی ایک بات بتاؤں میں آپ کو Uh, اگر آپ کے دل میں محبت ہے عشق ہے اگر آپ میں عشق ہے جتنی دیر ہم دو تین چار گھنٹے جو ہے وہ ہم ان کو لگا رہے ہیں ان کو برا بھلا, بھلا, بھلا کہنے کے لیے کتنا ہی اچھا ہو اگر ہم شان رسالت ہی بیان کریں یار ان کی لانتان سے ہم کچھ نہیں سیکھیں گے ایک بات ہے اگر ہم بیان کریں نا ان کی جسٹ فنات اگر ہم رسالت پر بولیں سیرت نبوی پر بولیں تو ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں ہم وقت ضائع نہیں یہ ان کی, ان کی پھٹائی کر کے یار چھوڑ دو ان کو ختم اللہ ہو وافی ہم اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پہ مورے لگا دی ہیں کہ تک مطلب نہ ان کے دل میں کوئی چیز جا سکتی ہے نہ کوئی آ سکتی ہے بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی قرآن ہدایت ہے اللہ رب العزت نے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اللہ فرماتا ہے جس کو میں ہدایت دے دوں اس سے ہدایت چھین کوئی نہیں سکتا اور جس سے میں ہدایت لے لوں اس کو ہدایت دے کوئی نہیں سکتا اچھا جی ڈریکٹ والدار صاحب آپ کو کچھ پرابلم ہے آپ کہہ رہے ہیں جی نظر کرم سب کو موقع ملے گا نظر کرم صاحب بھی آئیں گے ان کو بھی بلائیں گے سٹیج پہ لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں میں کہ جاؤں گا انشاءاللہ شاء اچھا جی وہ جو بندہ تھا وہ ادھر سے نکلتا تھا باغ سے نکلتا تھا اور باہر چلا جاتا تھا ایک دن اس کے دل میں شتان آیا شیطان دیکھے کیا آیا اب اس حدیث سے یہ ضعیف نہیں ہے یہ جو ہے وہ مستند حدیث ہے اور میں ان کو یہ مردوتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم جو تھا وہ الحمدللہ افضل تھا ان پر اللہ کی عیت تھی اللہ کی رحمت تھی وہ, وہ محبوب تھے اللہ کے انہوں نے اب, ابھی میں بیان کرتا ہوں تو آپ سن لے کیا واقعہ پیش آیا وہ, وہ جو عربی تھا وہ ادھر سے نکلتا تھا تو راستے میں ایک کھجور کا چھوٹا سا دراہت تھا اس کے اوپر چڑیا کا گونسلا تھا تو اس, وہ چڑیا نے اس کے اوپر بچے دیئے ہوئے تھے بچے دیے ہوئے تھے تو وہ جو عربی جب واپس آیا دیکھیں آپ دیکھیں ایمان کیسے ملتا ہے ایک ہی نقطے نے جی نقطے نے خدا سے جدا کر دیا نقطہ اوپر گیا خدا بن گیا نیچے آیا جدا ہو گیا نقطے نے خدا سے جدا کر دیا تو جب ایمان ملتا ہے ایک سیکنڈ لگتا ہے ایمان ملتا ہے اور ایک سیکنڈ میں ایمان چلا بھی جاتا ہے اس لیے تو ماجن بھائی, میں نے آپ کو بڑی سوچ سمجھ کے دعا جب آپ میں نے فرسٹ پر ٹائم سنا تو میں نے اس وقت آپ کو دعا دی تھی کہ اللہ رب العزت آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے وہ میں نے ایسے نہیں دی, دی تھی آر مجھے تجربہ ہے اس لیے میں نے آپ کو وہ دعا دی تھی اور آپ تمام بھائیوں کا ایمان جو ہے وہ سلامت رہے تو میں, وہ جب اس درخت کے نیچے سے گزرے وہ شخص گزرا تو دیکھیں اس کی شیطانیت اس کی گلتی ہی اس نے اس کی زندگی بدل دی اس کی غلطی اس کو ایمان پہ لے آئی اچھا وہ چڑیا کا ایک بچہ نیچے گرا جس کو پنجابی میں بوٹ کہتے ہیں بوٹ وہ بچہ, بچہ نیچے جب اس نے دیکھا وہ نیچے سے گزرنے لگا جب اس نے دیکھا تو اس نے دیکھا کہ بچہ اس کے دل میں خیال آیا کیوں نہ آج مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزمایا جائے اگر انہوں نے اس کا جواب دے دیا تو میں کلما پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا پھر مجھے یقین ہو جائے گا کہ واقعی وہ سچے ہیں وہ سچ بولتے ہیں تو اگر نہیں دیا تو پھر ان کی توبہ توبا میں ان کی وہ جو ہتک گی کروں گا اس نے سوچا تو وہ چڑی کے بچے کو پکڑتا ہے اور وہ خد کر آگے چلا جاتا ہے وہ پھر پکڑتا ہے وہ پھر پک کر آگے چلا جاتا ہے وہ پھر پکڑتا ہے وہ پھر پک کر آگے چلا جاتا ہے. ایک آخر میں وہ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو پکڑ کے تو وہ آپ نے دیکھا ہے جو عربی لباس پہنتے ہیں ان کے جو بازو ہوتے ہیں ان پہ کاف بٹن وغیرہ نہیں ہوتے وہ آگے سے کھلا ہوتا ہے اس نے اپنے اس بازو میں اس کو ٹھونس کر اور آگے سے ہاتھ کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ ٹیڑا کر کے تو اپنی مٹھی میں بند کر لیا تو اس میں وہ جو چڑیا کا بچہ تھا وہ پیک ہو گیا اس کے بازو میں آستین میں تو اب وہ جا رہا ہے جا رہا ہے تو سیدھا جاتا ہے تو سبحان اللہ،, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھیں شان شان نبی دیکھیں ہمارے آقا علیہ سلاط وسلام خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے طواف کر رہے تھے تو وہ طواف کرتے کرتے جب وہ اس کے سامنے آئے تو اس نے کہا اس عربی نے کہا کہ انتا رسول اللہ تو آقا دو جہاں نے فرمایا انا رسول اللہ تو اس نے کہا کیا کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ میری اس مٹھی میں کیا ہے اگر آپ مجھے بتا دیں تو میں ابھی اسی وقت کلما پڑھ لوں گا اسی وقت کلمہ پڑھ لوں گا میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اگر میں بتا دوں تو آپ کلما پڑھ لوگے گے انہوں نے کہا جی میں پاڑ... کلما پڑھ لوں گا ایمان لے آؤں گا آپ پر تو انہوں نے کہا ہاں سن تو یہ کہتا ہے نا کہ تیرے بازو میں کیا ہے میں تجھ کو اس وقت سے بتاتا ہوں جس وقت یہ خیال تیرے دل میں آیا تو گھر سے گیا تھا کام کے لیے جب تو فلانے فلان باغ سے گزرا اس باغ کے اندر ایک درخت ہے اس کے اوپر چڑیا نے گونسلا بنایا چڑیا نے بچے دیے تمہارے ذہن میں کوئی خیال نہیں تھا جب تو واپس آیا چڑیا کا بچہ نیچے گرا اس وقت تمہارے دل میں یہ شیطانی آئی کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزماؤں گا تو بہ ناؤز تم نے برے خیالات میرے لیے ذہن میں پیدا کیے اور تم نے اس کو ایسے کیا اس کے بچے کو اٹھایا اور ادھر تم نے اس کو بند کر لیا تو تمہارے بازو میں چڑیا کا بچہ ہے تو اس کے دل کی کفیت بدل گئی اس کی سوچ جو ہے وہ پاک ہو گئی تو اس نے وہ بچہ نکالا اور گر کر پاؤں میں کلمہ پڑا اور صحابی بن گیا ماشاءاللہ سبحان اللہ تو اتنا ایمان افروز واقعہ ہوا تو آپ صلی اللہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تو ادھر سے چلا تھا نا جب بچہ لے کے بند کر کے چلا تھا تو تیرے سر کے اوپر اس چڑیا اس بچے کی ماں جو تھی چڑیا وہ تیرے سر کے اوپر اوپر چلاتی چلاتی میرے پاس آئی تھی تو اس نے آ کے کہا تھا یا رحمت اللہ عالمین المدد المدد یا رحمت اللہ میری مدد کریں ایک ظالم نے میرے بچے کو اٹھا لیا ہے تو اس کی ماں میں ثابت یہ کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے بھائی چڑی بولے گی کیا بولے گی یار کیا بولے گی کسی کو سمجھ آ سکتی ہے یہ تو آقا تھے نا شان والے نبی تھے جنہوں نے یہ سمجھ لیا جنہوں نے بتا دیا جو اللہ کے محبوب تھے اللہ کے پیارے تھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر یار کوئی بھی کمی بیشی کوئی ہو مجھ سے ناقص علم ہوں تو یار مجھے معاف کر دینا پلیز آپ مائک پہ آ سکتے ہیں میں آپ کی تمام باتیں سن کے جاؤں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ شان رسالت پر بولے السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و اجمعین کیسے حضرات حضرت علم الغیب کا مسئلہ جو ہے یہ قرآن سے ثابت ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا مر رسول یہ سورج جن کی آیت کریمہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے اور اپنا غیب کسی پر نازل نہیں کرتا اللہ ما مر تدا رسول مگر جس نبی کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے اس کو علم الغیب عطا کر دیتا ہے جی جی تو مجھے بھائی آپ فکر نہ کرے کیونکہ انہوں نے کہا تھا تو جی جی اس ٹاپک پر سٹے کریں گے آپ فکر نہ کریں یار جی جی وہ تھوڑا سوال تھا اس کے لیے میں نے کہا یار تو وہابیوں پر جو ہے نا ساڑھے تین گھنٹے گزر گئے اس ٹی بھائی اب تک جو ہے نا اپنے امام کی دفاع نہیں کی ابن عبد الحاب نجد کو جن کو کہتے ہیں کہ ہم تو حدیثوں کا برائے جنہیں موضوع حدیث عقیدہ جو بناتے ہیں جو حضرت آدم علیہ کو معذ اللہ از تک العزیز مشرک کہتے ہیں پتہ نہیں چار پانچ کہندے جس وقت سے یہ کمرہ کھلا ہوا الحمد کسی و کے پاس ابھی تک ہمت نہیں ہوئی اسے بارت کی دفاع کرنے کے لیے کتنی شرم کی بات ہے تو عرصتی بھائی تو میں انشاءاللہ شاء مائک فری کرتا ہوں کافی لوگوں کا ہاتھ اوپر ہے نہیں وہ آئے تھے ایسی بات کہ نہیں آئے بڑے نکوں کے ساتھ آئے مگر کیسے اس عبادت کو ڈیفینڈ کیسے کریں جب ابن کثیر نے خود کہہ دیا کہ یہ حدیث جو ہے نا ضعیف ہے موضوع ہے تو وہ کیسے آ سکتے اس ایسی عبارت کو کیسے دفاع کر سکتے ہیں جو عبارت ہے کفر تو ان کو تو جی جی تو بھائی بھائی نے بہت ویٹ کی تو میں مائک فری کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اے حضور میں آپ تھوڑا سا وقت لوں گا میرے دوست بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خاص کر بولٹن بھائی اور دوسرے احباب بھی ہیں مجھے جاننے والے تو آئس مین بھائی آپ اربی جانتے ہیں صرف آپ کے لیے ہے کہ بھائی یہ چیز جو میں پیش کر رہا ہوں ہے کہ یہ کتاب ہے فتنا تل وحابیہ نام کیا ہے اس کا فتنا تل وہاں اور یہ استنبول میں چھٹی ہے جس کو بھی مطلوب ہو تو وہ اس کا ایڈریس وغیرہ اور فون وغیرہ آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس کی بھی فرسٹ میرے پاس موجود ہے کہ جب آپ نے, نے انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا تو اس وقت کے جو مفتی تھے مصر کے کوفہ کے شام کے ایران کے عراق کے, ایران کے, ایران کے اور تو انہوں نے اس وقت کتابیں لکھی تھی تو اس کی لسٹ بھی میرے پاس موجود ہے کہ فتن وحابیت کے انگیست اور تو اب یہ چھوٹا سا کتاب چاہے اس میں سے تھوڑا سا اقتباس ہے صاحبان علم کے لیے یہ ایک میری کاوش ہے گر قبول اختر ذہ عز و شرف و کانت فتنا تو اسی بہ با اہل الاسلام یہ فتنہ وحابیت ان فتنو میں سے ہے جو کہ پہنچا ہے اہل اسلام کو فا ہفاق اے کہ انہوں نے بہت سارا خون بہایا و ان تب من منل اور بہت سارا انہوں نے مال لوٹا جیسے کہ آپ بھی یہ کر رہے ہیں خون بھی پہا رہے ہیں اور مومنین کو مسلمین کو مساجد میں امام بارگاہوں میں اجتماع میں اجتہام میں اور وہاں پہ ان کو شہید کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے یہ پہلی ان کی روش بھی یہی تھی کہ انہوں نے اہل اسلام کا خون بہایا اہل اسلام فائن صفکو کشیر مینتم بہت سارا انہوں نے خون بہایا ہے ون من اور اس وقت بھی بہت سارا انہوں نے مال لوٹا و اما اور ان کا زر جو تھا وہ پھیل گیا و شرار اور ان کی شرارت سارے دنیا میں وہاں انہوں نے پھیلائی اور فلا حول ولا اللہ اب آگے بات یہ ہے وَا من صلی اللہ علیہ وسلم فتنة. تو آیوشمان بھائی, بھائی اور دوسرے حضرات جو عربی سے بلد ہیں تو ان کے لیے یہ میں چیز پیش کر رہا ہوں یہ حدیث ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور انہوں نے تصریح کی ہے اور اس کی پیشوندگوئی کی ہے کہ ایک ایسی جماعت آئے گی جو جن سے وہ فتنہ پھیلے گا تو جی کیسے ہے بہدین فی ہر تشریح و بحاد الفطنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یخرجو من جو المشرق من کبل میں کچھ ایسے لوگ اٹھیں گے یقر القرآن ان کی علامت کیا ہوگی کہ وہ قرآن کو پڑھیں گے لا جاوز ہو کی ہم اور قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا میں آپ کو ان کی نشانییں بتا رہا ہوں جو رسول خدا نے پیشنگوئی کی ہے یمر کونا الدین اور وہ دین سے نکل جائیں گے رما یمر کل من رمیا جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے جیسا تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا اور تو ایسے لوگ آئیں گے کہ جو دن سے نکل جائیں گے اور پھر وہ واپس نہیں آئیں گے سیما احمد تحلیق تو یہ دعویٰ سے فکر ہے رسول پاک ماں ہوا اللہ جو قرآن کلام الہی کے بغیر اس کے نٹخ نہیں ہلتے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہوں گے یا رسول ہمیں بتائیے کہ ہم ان کو کیسے پہچانیں گے ان کی علامت کیا ہے ان کا نشان کیا ہے ان کی پہچان کیا ہے ان کی پرکھ کیا ہے تو دوستو رسول خدا اس صدیق نبی کا یہ فرمان ہے سچے نبی کا یہ بیان ہے اور تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہوں گے ان کی نشانی کیا ہوگی سیما ہوم تحلیق ان کی نشانی ہے تحلیق جب وہ خروج کریں گے تو ان کی نشانی تحلیق ہوگی آپ بتائیں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جتنے بھی مذہب کے فرقے ہیں ان کی بنیاد ہوئی ہے ان کی تبلیغ ہوئی ہے تو کس کی نشانی تحلیق تھی جو بھی اس وحابیت میں داخل ہوتا تھا عورت ہوتی تھی مرد ہوتا تھا اس کا سر تراش دیا جاتا تھا اس کو کہتے ہیں تحلیق اب بتاؤ وہ کون ہیں جو دین سے نکلنے والے ہیں اور وہ کون ہیں جو خون بہانے والے ہیں وہ کون ہیں جو مال لوٹنے والے ہیں لیکن نشانی ان کی یہ ہے کہ اتحدی کہ جب بھی جس وقت ان انہوں نے اپنے اس وحافیت کا پرچار کیا جو بھی ان کے مذہب میں داخل ہوتا تھا تو اس کا سر مونڈ دیا جاتا تھا تو اب دیکھیں یہ حدیث کیسی ہے اس کا تھوڑا سا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ, یہ آپ کے کام ہے وہ حض الحیث روایت الکثیرت العضح صحیح البخاری یہ حدیث جو ہے روایات کثیرہ کے ساتھ آئی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے و واب غیر ہی لا جاتا لنا طوالت <الْإِطَعَلَتَ> کی وجہ سے صاحب کتاب کہتا ہے کہ زیادہ حوالے میں اس کے نہیں دے سکتا کہ بے نقل تل کر روایت بلا الکر من خارج ہے لنحا صحیح تن مشہورت یہ صحیح روایت ہے اور مشہور ہے سیما ہوں تحلیق ان کی نشانی کیا ہوگی تحلیق ہوگی تصریحتا تو اس گروہ کی وہ تصریح ہے لن ہوں کانو یا میں رون من اتبا جو بھی ان کے اتباع کرتا تھا پیروی کرتا تھا تو اس کو یہ حکم دیتے تھے ان جوہ لا سا کہ وہ اپنے سر کو تراشے وہ لمن یقن حاضل وسف اللہ لہدن یہ صفت کسی کے لیے نہیں تھی مگر ملتواف الخوارج المفتیت قبل ہا اڑائے اور اس سے پہلے یہی صفت ان خوارج کے تھے جو دشمن تھے کس کے حضرت علی کے وکان سید العبد الرحمان العحد المفتی زبید یقل اللہ حاضف رد الحابیت بل یکفی پھر رد عل کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے مفتی زبید یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی تربیت کریں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ جب کہ قول موجود ہے کس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیما احمد تحلیق کہ ان کی نشانی کیا ہوگی تحلیق ہوگی اور یہ نشانی ان کے لیے ہے فَإِنَّهُ لم یف الہ آہدن منل مفت ات غیر کسی بداتی فرقے نے اس کی ابتدا کسی اور نے نہیں کی سوائے ان کے جو بھی ان کے ہلکے آپ میں داخل ہوتا تھا ہاں تو اس کا سر مڑ دیا جاتا تھا چاہے وہ عورت ہوتی تھی چاہے وہ مرد ہوتا تھا تو تھوڑی سی میں آپ کو اور سہمت دوں گا یہ علمی بحث ہے اور علمی چیز ہے اور ایسا استدلال ہے کہ ان کے پاس کوئی بھی اس چیز کا رد بھی نہیں ہے اور جواب بھی نہیں ہے وقہ مرتن عمرتن کامت الحجت اللہ ابن الوہا لما اکرا کہ ایک عورت تھی تو اس کو انہوں نے مجبور کیا تو اس نے وہ حجت قائم کی اللہ کہ میں تمہاری پیروی نہیں کر سکتی یہ تو امرہ ابن عبد الوہب انتہا سا تو ابن واپ نے حکم دیا کہ اس عورت کا بھی سر موڑ دو اب بتاؤ کہ عورت کا سر موڑ دو تو پھر کیا ہوا فقالت لہو ہے سو ان کا تمر اور بےحل کے راج تو عورت نے کہا کہ تو حکم دے رہا ہے کہ عورت کے سر کو مور دیا جائے یم بخلا بے حل کے لاہی تو حکم کیوں نہیں دیتا مرد کو جب وہ تمہارے حلقے میں آتا ہے کہ وہ اپنی ریش کو تراشتے تو اس لیے مرد کی زینت اس کی ریش ہوتی ہے اور عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہوتے ہیں شار کہ عورت کے سر کے بال جو ہوتے ہیں اس کی زینت ہوتے ہیں وہ شار اور لہیت رجنے جینت فلامت لہا جواب اس عورت کے جب اس نے یہ کہا اور استجال اس کو دیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اس کے علاوہ کان من الم یمن الاسم طلب شفاط منابی اور جناب رسول خدا سے طلب شفاط کو بھی اس وقت وہ منع کرتے تھے اور, اور روکتے تھے اور جو اذان میں درود و سلام کہتا تھا اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے اور اس کو سزا دی جاتی تھی اور شفاعت نبی سے بھی روکتے تھے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت ہی وہ کیا ہے کثیرت متوطرۃ اس کا جو ہے سبوت کثیر بھی ہیں متواتر بھی ہیں وہ اکثر و شفاط ہوں اللہ اہل القباعر جو ہم گناہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کے کہ وہی وہ شفیع ہوں گے کہ امت رسول میں سے لیکن یہ کیا کرتے تھے وہ قانو یمن اون من کرات دلالخیرات المشتملۃ الصلاۃ النبی تو یہ منع کرتے تھے اس کرت سے اور ان آیات سے اور صلاح و ضرور جناب رسول خدا علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والا ذکر ہے کثیر من میں او اور رسول خدا کے صفات کاملا کا ذکر کرنے سے بھی منع کرتے تھے بس وہ بات ختم ہو گئی ہے میں